زکات کے لیے مستحق سمجھ کے زکات ادا کر دی ہم نے جی کسی زکات والے کے لیے مستحق سمجھا کہ یہ زکات کا مستحق ہے لیکن وہ مستحق نہیں ہوتا بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے پھر زکات کے لیے کیا حکم آئے گا رشتے داروں میں ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے مستحق سمجھ کر کے زکات دے دی اور دینے کے بعد کو پتا لگا زکات کا مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی باہر شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود